نمبر تین واقعاتی منطق ایمان اور تاریخ کی منطق کی تائید کرتی ہیں اب آخر میں ہم واقعاتی منطق پر گفتگو کریں گے اگر ہم ایمان کی منطق کا فیصلہ کافی نہیں سمجھتے ہیں اور تاریخ کی منطق بھی ہمیں مطمئن نہیں کر سکی ہے تو اب ہم فیصلے کے لیے واقعات و حقائقی منطق کی طرف رجوع کریں گے یہ منطق بڑی مقتدر منطق ہے اور بے شمار دلائل و براہین سے لیس ہے آج ہم حقائق و واقعات کی جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کا بھی ہم سے یہی تقاضا ہے کہ ہم اسلام اور مکمل اسلام کی طرف رجوع کریں ہم مشرق و مغرب سے درامت شدہ افکار و نظریات ایڈولوجیز اور مختلف نظام حیات سسٹمز آف لائف کو آزما چکے ہیں ہم اپنے بلاد اسلامیہ میں لبرل سرمایہ دارانہ نظام کا تجربہ کر چکے ہیں اور انقلابی نظام اشتراکیت کو بھی آزما کر دیکھ چکے ہیں ان نظام اور نظریات کے نتائج بھی ہمارے سامنے ہیں ان کے ذریعے نہ بھوکو کو کھانا ملا نہ خوب زدہ لوگوں کو امن ملا نہ ان کی بدبختی خوشبختی میں تبدیل ہوئی نہ ان کی صفو کا انتشار ختم ہوا نہ ان کا قومی ذوف قوت میں تبدیل ہوا اور نہ انہیں قوموں کے درمیان کوئی عزت و سرفرازی ملی ہم جیسے رہے ویسے ہی ہیں ہمارے مسائل میں اضافہ ہی ہوا اور ہم بری حالت سے اچھی حالت کی طرف منتقل نہیں ہو سکے جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب ہم کسی نظام کا تجربہ کریں تو ہماری حالت بدتر سے بد کی طرف اور بد سے عمدہ کی طرف اور عمدہ سے عمدہ تر کی طرف منتقل ہو افسوس کہ ان نظامۂ حیات کے نتیجے میں جو کچھ واقعہ ہوا وہ بالکل برعکس تھا ان درامت شدہ نظاموں کے زیر سایہ ہماری حالت بد سے بدتر اور بدتر سے بدترین کی طرف گامزر رہی ان نظامۂ حیات کے تحت ہم سب اخلاقی بگاڑ معاشی گراوٹ سماجی انتشار اور خاندانی ابتری کے شاقی ہیں۔ ہے ہمیں دینی ذوق اور سیاسی بےچانی کا بھی شکوہ ہے ہمیں شکایت ہے کہ ان نظاموں نے امت مسلمہ کو پارا پارا کر دیا ہے گرز کے شکایتوں کا ایک امبار ہے ہر شخص شکایت کرتا اور پوشتا ہے علاج کہاں ہے. حالانکہ علاج ہمارے سامنے ہیں مگر ہم اس کا تجربہ نہیں کرنا چاہتے ہم نے مغرب اور مشرق دونوں کو آزمایا مگر جو چیز ہمارے پاس موجود ہے اس کی طرف توجہ نہیں کی جب کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم سب سے پہلے اپنے پاس موجود چیز کو آزماتے آج کے معاشی نظام کا بھی یہی فلسفہ ہے کہ ایسی چیزوں کی درامد پر روک لگا دی جائے جو اپنے ملک میں بنتی ہوں تاکہ ان کی ناقدری نہ ہونے پائے مالدار کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ سوالی بن کر لوگوں کے پاس جائے ایسا کرنا نہ صرف اخلاقی بلکہ ایک قانونی جرم بھی ہے لیکن ہم کتنے بڑے مجرم ہیں کہ ہمارے پاس اسلام کی شکل میں ایک عظیم قانونی سرمایہ اور ایک عظیم تر ربانی ہدایت موجود ہے اس کے باوجود ہم در بدر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں اور مشرق و مغرب کے فلسفوں میں اپنے لیے راہ نجات ڈھونڈ رہے ہیں ہم اپنا دسترخوان چھوڑ کر دوسروں کے دسترخوان سے کھانا چاہتے ہیں ہم نے عمل اس کا تجربہ بھی کیا اور یہ ہمارے لیے نفع بخش ثابت نہ ہوا ہم ان تجربوں کے باوجود اسی پرانی ڈگر پر چلے جا رہے ہیں ہماری ملت نے اب تک کسی میدان میں پیش قدمی نہیں کی ہے اور ترقی کی دور میں ہم ابھی تک پیچھے ہی ہیں ہم انسانی زندگی کے کسی شعبے میں کوئی پیش رفت نہیں کی ہے نہ سنت میں اور نہ ذرات ہی میں کوئی ترقی کی ہے مصر جیسے ملک نے اپنی سنعتی اٹھان کا آگاز محمد علی پاشا کے زمانے میں جاپان کے ساتھ ایک ہی وقت میں کیا تھا مگر جاپان کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور ہم جہاں تھے وہی ہیں کوریا جیسے ملک نے ابھی اہد قریب میں سنعتی ترقی کے میدان میں قدم رکھا اور اس کی مصنوعات دیکھتے ہی دیکھتے کلب یورپ اور امریکہ میں چھا گئی اور ہم ابھی پیچھے کے پیچھے ہی ہیں ہم نے اب تک اپنی عسکری اور شہری ضروریات کا کوئی ایک سامان بھی نہیں بنایا اگر ہمارے اغیار ہمیں اسلحہ کی مدد نہ باہم پہنچائے تو ہم کسی بھی مورکے میں دست بریدہ کھڑے رہیں گے کیونکہ جنگی تیارے، طیارے اور بندوق سب دوسروں کے پاس سے آ رہے ہیں آخر ہم اپنے دشمن کے ساتھ جنگ کیسے لڑیں گے جب کہ ہمارا اسلحہ دوسروں کے ہاتھ میں ہے یہ ہمارا عسکری پہلو ہے جب ہم روزمرہ کی شہری ضروریات کے پہلو سے اپنا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ معمولی درجے کی مصنوعات بھی ہمارے یہاں نہیں تیار ہو سکی ہے قرآن جنگی مصنوعات کے لیے اللہ تعالیٰ کے قول وَأَنزل الحدید, شدید الحدید میں اشارہ کیا ہے اسی طرح روز مرہ کی شہری مصنوعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صورت الحدید کی مذکورہ پالا آیات میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے لِلنَّاس اور اس میں لوگوں کے لیے نفر رسانی کے بہت سے سامان ہے میں ایک طویل عرصے سے کہتا آ رہا ہوں کہ صورت الحدید کی امت نے اب تک لوہے کی سند نہیں سیکھی اور یہی وجہ ہے کہ ہم ابھی تک پسماندہ ہیں پورے میں اسلام کا شمار تیسری دنیا میں ہوتا ہے جسے لوگ ترقی پذیر ممالک کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں میرے خیال میں ازرائے لطف و مہربانی پسماندہ ممالک کے لیے ترقی پذیر ممالک کی تعبیر اختیار کی گئی ہے جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ وہ ممالک ہے جو ترقی کے لیے کوشاں ہے لیکن افسوس کہ وہ بہت سست رفتار ترقی ہے ہم ابھی تک کچھوے کی رفتار سے چل رہے ہیں اور اگیار مزائل کی رفتار سے اس طرح ہمارے اور اس ترقی یافتہ دنیا کے درمیان روز بروز بر خلیج وسیع ہوتی جا رہی ہے جس سے جاملنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں بہرحال ہماری افسوس افسوسناک صورتحال ہے عالم اسلام پر حکمران لا دینی نظام حیات نے ترقی و تقدم کے مورکے میں کچھ بھی نہ کیا دنیا پہلے صنعتی دور کے بعد جس میں آلات انسان کی جسمانی اور ازلاتی محنت کا البدل تھے دوسرے صنعتی دور میں قدم رکھ چکی ہے جس میں آلات انسان کی عقلی اور دماغی محنت کا نیامل بدل ہے اور یہ کمپیوٹر کا دور ہے صحیح بات یہ ہے کہ ہم ابھی تک اس میدان میں صفر کے درجے میں ہے ہمارا یہ حال صرف صنعتی میدان ہی میں نہیں ہے بلکہ زراعت میں بھی یہی حال ہے جب کہ عالم اسلام کے ایک زراعتی دنیا ہے لیکن وہ اس معاملے میں خود کفیل بھی نہیں ہے جائے کہ اپنی اپنی دوسروں کو برامت کرتا اس کے کے وہ خالش کی دنیا سے اپنی ضروریات کے لیے گے ہوں اور چاول درامد کرتا ہے اگر دوسرے مہمان اس کو اپنی غذائی امداد روک دیں تو یہاں کے لوگ بھوکو مر جائیں گے ہم اپنا دفاع نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہمارے ہتھیار گیرو کے پاس سے آتے ہیں اور ہم پیٹ بھر کھانا بھی نہیں کھا سکتے اس دے کہ ہماری بیشتر غذائی اجناس دوسروں کے پاس سے آتی ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کارنامہ زراعت اور ٹیکنالوجی غرض کے ہما پہلو پسماندہ ہیں ہم منتشر ہیں امت مسلمہ کے افراد کی مجموعی تعداد اس وقت تقریباً ایک ہزار ملین سے زیادہ ہے مگر اس کے باوجود وہ کوئی مؤثر قوت بننے سے قاصر ہیں آخر ایسا کیوں ہے اس لیے کہ وہ اس حدیث کے مصداق ہو گئے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہاری کثرت ہوگی مگر تمہاری حیثیت سیلاب کے تنکو کے مانند ہوگی جس طرح سیل روا کے ساتھ کوڑا کرکٹ کاغذ اور لکڑی کے ٹکڑے اور سطحی قسم کی ساری ہلکی پھلکی چیزیں جو باہر ایک دوسرے سے غیر مانوس ہوتی ہیں بغیر کسی متعین سمت و حدف کے بہتی چلی جاتی ہیں اسی طرح وہ امت بھی ہے جس کا نہ کوئی ہدف ہوتا ہے اور اس کے افراد میں باہم میل ملاب ہوتا ہے اور نہ اس کا کوئی متعین طریقہ کار ہوتا ہے اللہ تعالی اس کے دشمن کے دل سے اس کی حیبت نکال دیتا ہے اور اس کے دل میں ایک خاص قسم کا ضعف و دگ دگا ڈال دیتا ہے یہی حال ہماری امت مسلمہ کا ہے اپنی کثرت تعداد کے باوجود وہ کچھ نہ کر سکی اختراط انتشار اور بے جہتی و بے حدفی اس کا تر امتیاز بن گیا ہے اسلام کو چھوڑ کر اتحاد ملت کے لیے جو آواز بھی اٹھے گی اور جو نعرہ بھی لگایا جائے گا وہ لوگوں کو متحد کرنے کی بجائے دائیں اور بائیں بازو میں بانٹنے کا کام کریں گے اس طرح لوگ دائیں بازو والے اور بائیں بازو والے دو گرہ میں بٹ جائیں گے بلکہ دائیں اور بائیں بازو والے لوگ بھی مختلف درجہ تو مراتب میں تقصیب ہو جاتے ہیں ہر ایک کی جہد یا قبلہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتا ہے اس سے ثابت ہوا ہے کہ جب تک سارے افراد امت کی جہد و سمت اسلام نہیں ہوگا ان کا مقصد زندگی رضا الہی کے علاوہ کچھ اور ہوگا اس وقت تک ان کا آپس میں مل بیٹھنا اور متحد ہونا ایک عمر دشوار ہوگا اسی بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط مستقیم کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کی صراط مستقیم ہے پھر اس کے دھاٮٔے بہن متعدد ٹیڑھی میڑی لکیری کھینچی اور فرمایا یہ گمراہ کن راستے ہیں جن میں سے ہر ایک کے سرے پر ایک شیطان بیٹھا ہے جو لوگوں کو اس پر چلنے کی دعوت دے رہا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا قول تلاوت فرمایا وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلٍ اور یہ کہ یہی میرا راستہ سیدھا راستہ ہے تو اسی کی پیر کرو اور دوسری پگڈ پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کی راہ سے الگ کر دے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام زندگی ہی سارے انسانوں کو ایک نقطے پر مشتمل کر سکتا ہے ورنہ اس کے بغیر سب لوگ بکھرے رہیں گے کبھی ان کے درمیان میل ملاب کی کوئی صورت پیدا نہ ہوگی ایک جماعت مشرق کی طرف مائل ہے تو دوسری کا میلان مغرب کی طرف ہے یہاں تک کہ ایک قوم اور ایک ملک کے اندر لوگ ایک دوسرے سے الگ تھلگ اور بکھرے ہوئے ہیں آج بھی اسلام ہی وہ واحد نظام فکر و عمل ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ سکتا ہے لوگوں کے درمیان مواخات اور بھائی چارہ قائم کر سکتا ہے انہیں بنیاد مرسوس کی طرح ایک مستحکم وحدت میں تبدیل کر سکتا ہے انہیں شکست خوردہ نفسیات کی اس دنیا میں روحانی طاقت اور طاقت کی روح سے ہمکنار کر سکتا ہے اور امت کے اندر اثر نو ایمانی قوت سے سرشار نوجوان نسل تیار کر کے انہیں پھر ایک مؤثر قوت بنا سکتا ہے آخر امت مسلمات کیوں کر فارس و روم کے مقابلے میں اٹھ کھڑی ہوئی اور ان پر غالب آئی جب کہ ان کی تعداد بھی زیادہ تھی اور ان کے پاس طاقتور ہتھیار بھی تھے ہمارے اس دور میں ہم ایک سو پچاس ملین یا اس سے بھی زیادہ عرب بلفا دیگر مسلمان ہیں مگر اسرائیل پر ہم غلبہ نہ پا سکے اس لیے کہ ہم نے ان کا مقابلہ اسلام کے نام پر نہیں کیا جبکہ اسرائیل نے اپنی حکومت ہی دین کے نام پر قائم کی ہے ہم سے اس کی جنگ واضح طور پر عقیدے کی جنگ ہے لیکن ہم مسلمان اس کے لیے راضی نہیں ہے کہ ہمارے مرکو کی قیادت اللہ اور اسلام کے نام پر ہو ہم نے اسرائیل سے بغیر کسی عقیدے کی جنگ کی ایسی صورت میں اگر وہ غالب ہوئے اور ہم نے شکست کھائی تو اس میں تعجب کیا ہے اور دس رمضان المبارک تیرہ سو ترانوے ہجری کے مارکے میں جب ہمارے اندر تھوڑی ملت ہی کے لیے صحیح اسلام کی طرف رجوع کی کیفت پیدا ہوئی تو ہم نے اس دن ایک عجیب و قریب کارنامہ انجام دیا اسرائیل کی ناکاول شکست قوت کے افسانہ کو باطل قرار دے دیا ہمارا یقین ہے کہ جنگ صرف تلوار سے نہیں ہوتی ہے بلکہ تلوار کی کارٹ مؤثر ہوتی ہے اور اسے استعمال کرنے والے ہاتھ کے ذریعے اس سلسلے میں متنبی کا شعر ہے وَمَا تَنْفَعُ الْخَيْلُ الْكِرَامُ وَلَا الْقَنَا اِذَا لَمْ يَ اچھی نسل کے گھوڑے اور نیزے کام نہیں آتے ہیں جب تک کہ گھوڑوں کی پشت پر شریف نفس سوار نہ ہو ایک دوسرا شائر تغرائی کہتا ہے وشیمت الصیف ایزہا بجوہری و لیسی عمل الا فی ید بطل و لیسی عمل الا فی ید بطل چمچمانہ شمشیر جوہر دار کی سرشت ہے لیکن کارٹ کا عمل وہ صرف کسی بہدر کے ہاتھ میں رہ کر کرتی ہے بہادری کا جوہر ایمان خالص سے بنتا ہے اگر یہود کے پاس تورات ہے تو ہمارے پاس قرآن ہے اگر ان کے پاس تلمودی روایات ہے تو ہمارے پاس سنت متحرہ کا سرمایہ صحیح بخاری و مسلم اور داین حدیث کی شکل میں موجود ہے تو ہم ان کے ساتھ اس طرح جنگ کیوں نہیں کرتے جس طرح وہ ہم سے کر رہے ہیں ہمیں در یہی کرنا چاہیے کہ ہم بھی ان کے ساتھ جنگ میں قرآن و سنت کو بنیاد بنائے ہم جس رسوا کن اور آمی صورتحال سے گزر رہے ہیں اس سے ہمیں نکالنے پر صرف اسلام ہی قادر ہے کیونکہ کسی عمل میں پختگی استقام پیدا کرنے کے لیے اخلاق کی سخت ضرورت ہوتی ہے کوئی بھی کام کرنے والا اپنے کام کو اچھے ڈھنگ سے اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے پاس اخلاق اور کردار کی دولت نہ ہو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس وقت اپنی زندگی کے تمام امور میں اسلام کی سخت ضرورت ہے تاکہ ہمیں اس کے سبب استقرار و اطمینان نصیب ہو اور روز روز کی نفسیاتی اجتماعی اور سیاسی شکست و ریخت سے نجات ملے فوجی انقلابات اور مسلسل چینیا جو ہمارے بلاد اسلامیہ کا مقدر بن چکے ہیں ان سے بھی جان چھوٹے ہم اسلام کے اس لیے بھی ضرورت مند ہیں کہ اسلام ہی ہماری زندگی میں اعتدال و توازن پیدا کر سکتا ہے امت وسط کو راہ اعتدال پر اسلام ہی گامزر کر سکتا ہے اس لیے کہ یہ وہ نظام زندگی ہے جو عقل و قلب اور روح و مادہ کے درمیان توازن پیدا کرتا ہے دنیا و آخرت کے ڈانڈے ملاتا ہے نفس کے حقوق اور اللہ تبارک وطوق کے حقوق کے درمیان توازن قائم کرتا ہے انسان کو دنیا و آخرت دونوں جگہ اجر حسن کی ضمانت دیتا ہے اسلام ہی ہے جو روحانیت و مادیت کی مثالیت و واقعیت انفرادیت و اجتماعیت فرد کے حق اور معاشرے کے مفاد کے مابئین توازن کی راہ دکھاتا ہے اسلام و واحد نظریۂ حیات ہے جو ہماری زندگی میں یہ توازن قائم کرتا ہے اسلام کو چھوڑ کر ہم برابر اس بیچینی کا شکار رہیں گے کہ ہم روحانی وجود ہیں کہ مادی وجود ہم انفرادیت کے علمبردار ہیں کہ اجتماعیت کے ہم قدامت پرست ہیں کہ جدیدیت پسند ہم درحقیقت امت وسط ہے جب تک ہم اسلام کی راہ احتاد نہیں اختیار کریں گے اسی طرح مسترف اور رہیں گے اور ترازو کے دونوں پر لے دھائے بھائیں جھکتے رہیں گے ہم زندگی کے مختلف میدان میں جن مسائب و مشکلات سے دو چار ہیں اس سے نکلنے کی واحد سبیر اسلام کی طرف مکمل رجوع ہے اس لیے کہ اسلام ہی ہمیں ان سے چھٹکارا دلا سکتا ہے حقائق و واقعات کی منطق بھی ہمیں اسی بات کا درس دے رہی ہے ہم در آمد شدہ نظاموں اور افکاروں نظریات کا تجربہ کر چکے ہیں تو آپ اسلام کا بھی تجربہ کر کے دیکھیں بعض مسلم ملکوں میں اسلام کے بعض پہلو کا تجربہ کیا گیا تو اس کے بہتر نتائج برآمد ہوئے آپ کا کیا خیال ہے اگر پورے اسلام کا نفاظ کیا گیا ہوتا تو اس کے وہاں کیا سمرات نکلتے اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ لوگ اسلام کی مثبت اور پاکی ذات حضاء میں زندگی گزارتے اس کے زیر سایہ انسان کی اسلامی تربیت ہوتی اور انسان اسلام کے افکار اس کی اقدار اور اس کے ارشادات سے مستفید و متاثر ہوتا اسلام کی رہنمائی اور اس کے اثرات کے زیر سایہ زندگی گزارنے کے باعث لوگوں کو جہت اسلامی ہوتی ان کے فہم و فراست پر اسلامی رنگ گالب ہوتا ان کا شعور و وجدان اسلامی ہوتا ان کے فہم و فراست پر اسلامی رنگ گالب ہوتا ان کا شعور و وجدان اسلامی ہوتا اور وہ اسلامی اقدار و روایات کے دلدادہ ہوتے ایسی صورتحال میں ہم کو ہر طرف صالح انسان ملیں گے صالح خاندان ملیں گے اور صالح معاشرہ ملے گا اس لیے کہ صالح معاشرے کی بنیاد صالح انسان ہے اور انسان صحیح عقیدے کے بغیر صالح نہیں بن سکتا ہے جب فرد صالح ہوگا تو نتیج جماعت بھی صالح ہوگی اور فرد اپنی اصلاح آپ کے عمل سے صالح بنتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے <سصح> اللہ قوم کے ساتھ اپنا معاملہ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی روش میں تبدیلی نہ کرے مارکس کی منطق یہ تھی کہ معاشیات اور پیداواری تعلقات میں تبدیلی پیدا کرو تاریخ بدل جائے گی لیکن ہواری منطق قرآن کی منطق ہے یہ حقیقت پر مبنی منطق ہے وہ منطق یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدلو تاریخ خود بخود بدل جائے گی تم اپنے رویے کو بدل دو تو اللہ تمہارے ساتھ اپنے معاملے کو بدل دے گا اور نفس انسانی میں تبدیلی عقیدے کے ذریعے آتی ہے اگر ہم اسلام کی طرف پلٹے تو گویا ہم نے انسان سوالح کی تشکیل کی جو سوال معاشروں کی اساس ہے اور انسانی زندگی اور معاشروں کی اصلاح کا کام قرار دادے پاس کرنے سے نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کام کے لیے لوگوں کے نفس ان کے اخلاق اور ان کے ضمیر کی اصلاح کرنی ہوگی بھی جا کر اسلام معاشرہ کا کام مکمل ہوگا اسی شاعر نے کہا ہے نہ باز رکھنے کے لیے قانون کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ ہمارے پاس جرم سے باز رکھنے والا ضمیر نہ ہو جب اسلام آیا تو عرب شراب کے جنون کی حد تک دل دادا تھے اور اسلام نے اس کو اس وقت حرام کیا جب ان کی رگو میں ایمان کی بھرپور خوراک ڈھیل دی۔ जब ان کا ایمان پختہ ہو گیا تو شراب سے اللہ تعالی کا یہ حکم نازل الذين आमनوا انما الخمر والميسر والانساب والازلام رسم من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم تمتحون المائده اے ایمان والو شراب جوا تھان اور پاسے کے تیر بالکل نج شیطانی کاموں میں سے ہیں ان سے بچو تاکہ فلاں پاؤ شیطان تو بس یہ چاہتا ہے کہ تمہیں شراب اور جوئے میں لگا کر تمہارے درمیان دشمنی اور پینا ڈال دے دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے تو بتاؤ کیا اب تم ان سے باز آتے ہو اس پر مخاطب کا رد عمل کیا رہا سب نے یک زبان ہو کے کہا ہم باز آئے اے ہمارے رب ہم باز آئے ہمارے رب ہم باز آئے, ہمارے ہم باز آئے اے ہمارے رب جب شراب سے متعلق یہ حکم خداوندی ناظر ہوا تو اس وقت ایک صحابی جام بدستہ تھے کچھ حصہ پی چکے تھے اور کچھ حصہ باقی تھا مگر حکم خداوندی سنتے ہی باقی حصے کو فیک دیا اور بول اٹھے ہم باز آئے اور اپنے گھر میں گئے جہاں شراب کے مٹکے رکھے ہوئے تھے ان سب کو خالی کیا اور شراب کو مدینے کی گلیوں میں بہا دیا امریکہ نے بھی اپنے یہاں شراب حرام کرنے کی کوشش کی اور اس کے لیے قوانین کیے گئے اخبارات میں زمین میں زمین شایا ہوئے پمپلٹ نکالے گئے اور شراب نوشی سے جنگی پیمانے پر نمٹنے کے لیے فوج بحری بیڑے اور پولیس کو چوکس کر دیا گیا اس پر ملین ڈالر خرچ کیے گئے شراب بنانے باہر سے منگوانے سمگلنگ اور اس کی تجارت پر سخت پابندی آئیت کی گئی آخر کار نتیجہ ٹائن ٹائن فش رہا حکومت اپنے مشن میں ناکام ہو گئی جس امریکی پارلمٹ نے شراب کو حرام قرار دیا تھا اسی نے اس کو مباہ قرار دے دیا اپنی قرارداد میں کہا ہم شراب کے نقصانات کے قائل ہیں لیکن ہماری امریکی قوم اس بات کی قائل نہیں ہے بہری پیڑے فوجے اور قوانین سب کے سب ناکام ہو گئے امریکہ میں ذرائع ابلاغ کی ہما جہتی مہم ناکام ہو گئی جزیر عرب میں صرف ایمان کی بدولت یہ سارا کام ہو گیا اگر ہم اخلاق کے فاضلے پر انسانی زندگی کا قیام چاہتے ہیں تو ہمیں اسلام کی طرف پلٹتا ہوگا اسلام ہمارے اندرون میں جرائم سے باس آنے کا دائیا پیدا کرتا ہے وہ ہمیں زندہ زمینی کی نعمت عطا کرتا ہے وہی انسان سوالہ کی تعمیر و تشکیل کرتا ہے اور یہی سوال انسان ساری سوال اجتماعی زندگی کی بنیاد فراہم کرتا ہے یہی وہ حقائق و واقعات کی منطق ہے جس کا ہمارے حق میں یہ فیصلہ ہے کہ ہم اسلام کی طرف دوبارہ پلٹے ہم چاہے جس منطق کی طرف فیصلے کے لیے رجوع ہو سب کا حکم ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم مکمل طور پر اسلام کی طرف رجوع ہو اب اگر ہم اپنی حیرانی اور بے شکست خوردگی اور پسماندگی کا مداوا چاہتے ہیں اور اپنی زندگیوں سے ہر طرح کا تناقض و تضاد دور کر کے حقیقی نجات اور سچی خوش بختی اور اپنے دشمنوں پر گلب و اصطلاع چاہتے ہیں تو ہم کو ایمان تاریخ اور امر واقعہ کی کے فیصلوں پر سنجیدگی سے غور کرنا اور انہیں اچھی طرح سمجھنا ہوگا ان کے مطابق ہمیں اسلام کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور اسلام کی حقانیت پر سب دل سے ایمان لانا ہوگا لیکن تیری مراد یہاں وہ اسلام نہیں جو استعمار ہم سے چاہتا ہے یا وہ جو سرکش حکمران اور وقت کے فیراؤن ہم سے چاہتے ہیں ہمیں وہ اسلام نہیں چاہیے جو ظالموں کا ہم رکاب ہو اور ان کے حد اجتماعی ظلم اور سیاسی استبداد پر ساد کرتا ہو نہ ہمیں سہل انگاروں کا اسلام چاہیے اور نہ گلو پسندوں کا اسلام قابل قبول ہے ہمیں تو بس قرآن و سنت کا اسلام مطلوب ہیں پہلا اسلام صحابوں تابین کا اسلام قرون اولہ کا اسلام وہ اسلام جو قرآن لایا ہے اور جس کی دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہی ہمارا مطلوب ہے ہمیں وہ اسلام چاہیے جس سے دور اول کی ربانی نسل نے نافذ کیا وہ صحیح اسلام ہمارا مقصود ہے جو وہی ربانی کے صاف سترے چشموں سے نکلا ہے اسی اسلام کو ہم اپنی امت کے لیے بھی چاہتے ہیں جس دن یہ اسلام ہماری زندگی پر حکمران ہوگا اور جس دن ہم اس صحیح اور مکمل اسلام کے زیر سایہ اثر نو اسلامی زندگی کا آگاز کریں گے تو ہم آخرت سے پہلے ہی اسی دنیا میں شادمانی اور شادکامی سے ہمکنار کنار ہوں گے ہمارے اس اقدام سے اللہ تعالی راضی ہوگا اور اقلمن لوگوں کو ہمارا یہ اقدام بھلا معلوم ہوگا اس طرح ہم اپنے نفس کو بھی آرام و راحت پہنچائیں گے جو ایک مدت سے انسانوں کے تراشیدہ نظاموں کے تحت عذاب محسوس کر رہا تھا اب اسلامی ہمارے لیے نجات کی واحد صبیر ہے یہی صراط مستقیم ہے یہی سفیر ہے اسلام کے بغیر مسائب عالم کے بھون سے نکلنا ہمارے لیے ناممکن ہے وَمِنَ یہ کتنی عجیب و ہے ہے کہ راستہ قریب ہے اور ہم اس تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں جیسے اونٹ صحرا میں پیاس کی شدت سے مر جائے اور اس کے اوپر پانی لدا ہو آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھلے طریقے سے اپنے دین اسلام کی طرف لوٹنے کی توفیق دے ہمیں اس لائق بنائے کہ ہم اس پورے دین کو نافذ کر سکیں عقید و شریعت کے اعتبار سے عبادت و اخلاقی حیثیت سے نظام و تمدن کے اعتبار سے اور آپسی رابطے اور اخوت کے لیے بھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے تاکہ ہم امت واحد کی طرف لوٹ سکیں اور پھر صحیح معنوں میں امت مسلمہ بن سکیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے